بسم اللہ, اللہ, اللہ وجل میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے دو مقامات سے دو جملے پڑھے ہیں اور ان دونوں جملوں میں ہمارے اگلے باپ کے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوئے بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اگلے باب کا ایک ہی لفظ دو طریقوں سے عرب نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان دو طریقوں سے ہی ان دو مقامات میں اسی لفظ کو استعمال کیا میں آپ کی دلچسپی کے لیے وہ دو لفظ دوبارہ بول دیتا ہوں اور پھر ان اللہ تعالی ہم اس پر بات کرتے ہیں سورحام سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الزینہ کالو مستقام تتا نزلو تتا نزلو ایک لفظ یہ آیا اور سوت القد میرا تعالیٰ نے فرمایا تنزلو تو تتنزلو اور تنزلو یہ ایک ہی لفظ ہے لیکن عرب کے بعض قبائل تت نزلو بولتے تھے اور بعض قبائل تنزلو بولتے تھے اللہ تعالیٰ نے دونوں قبائل کی لغت کا خیال رکھا اور ان دونوں لفظوں کو آپ کے سامنے پرانے مزید میں بیان کیا تو ہم ان دونوں لفظوں کے باب کو اسٹارٹ کرنے لگے ہیں مزید فی اباب میں ہمارا اگلا باب جو ہے اس کا نام ہے تفا ال چوتھا ہے جی ہمارا مزید فی اباب سلسلے کا جس کا نام ہے تفاع بہت سارے لفظ ہم اردو زبان میں اس باپ کی فیملی کے بولتے ہیں پہلا کام ہم نے کرنا ہے اس لفظ کے جتنے لیٹرز ہیں ان کو نمبر کرنا ہے تو کریں نمبر جی تا نمبر ون فا نمبر ٹو آئن دو مرتبہ آیا تو تین اور چار ٹھیک ہے اور لام پانچ تو تفاول لفظ میں پانچ حروف استعمال ہوئے اب آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے جو فا فاً لام ہے ان کو سرکل کر دینا ہے ہاں جی فا کس نمبر پہ ہے دو پہ کس نمبر پہ ہے تین پہ. تین پہ یا چار پہ چار پہ تو اسے ڈبل کر دیا نا ویسے تو تین پہ ہے نا اور لام پانچ پہ تو اب ہم اسی لفظ کو لکھیں گے نیچے اور دو تین اور پانچ خالی کر دیں گے تفاؤل اور اس میں سے دو یعنی فا تین تین خالی کریں گے تو چار بھی خود ہی خالی ہو جائے گا ساتھ ہی ٹھیک ہے نا اور لام تو یہ ہمارے سامنے ڈ سی آ جائے گی اس کی اب اس میں میں تین حروف ڈال کے آپ کے سامنے ایک لفظ بولتا ہوں اور پھر اس کے بعد دیکھیے ان شاء آپ بولنا شروع کر دیں گے مسل میں واؤ کاف اور لام کو یہاں پہ ڈالتا ہوں کیا بن گیا تبکل تو تبکل جو ہے یہ تفاول باپ کا لفظ ہے ہم اسے اصل میں کہتے ہیں تبکل تو تبکل لفظ نہیں ہے لفظ ہے تبکل جی تبکل کے روٹ لیٹرز آپ یہاں فوراً بتا دیں گے واؤ کا فوراً لام اب بولیں تدبر ایکسلنٹ تکبر تفکر غور و فکر کرنا دال با را تکبر کے کاف تفکر کے فا کاف جی تمدن ٹھیک ہے تمدن روٹ لیٹرز میم دال نون تمدن تقدس روٹ لیٹرز کاف دال سین تقدس جی تشکر ایکسیلنٹ تشکر کے روٹ لیٹرز جی سین کاف جی ابھی بڑا اچھا لفظ آیا تھا ایک تعجب جی تعجب کے روٹ لیٹرس جیم اور با تحمل ایکسیلنٹ تحمل کے روٹ لیٹرز ہا میم اور لام ایک لفظ اور لکھوا دیں بس تعلق تعلق کے روٹ لیٹرز این لام اور قاف اب آپ زبانی بولیں جی تعلوم بڑا زبردست لفظ ہے تعلوم تجمل تصرف تنزل تصدک تذکر تحج تشدد تشہد ٹھیک ہے تشہد میں بیٹھتے ہیں تشہد میں تشہد کیا ہوتا ہے تشہد ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن چونکہ اردو میں لکھا ہوتا ہے ہرگات کے بغیر تو ہم اسے تشہد پڑھ ہیں تشہد تشد میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں جی تشدد میں وہ تشہد ہے وہ تشہد اوکے جی لے جی اتنے لفظ آپ اردو میں بولتے ہیں باب تفاول کے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس باب کے لفظ ہیں اب اصل کام ہے کہ جب آپ نے لفظ پہچان لیا کہ اس باب کا ہے تو اس باب سے ماضی مزارے کیا بنے گا اس کا ماضی بنانا بھی بہت آسان ہے باب تفاؤل کا ماضی بنانا انتہا درجے کا آسان ہے تفاول لکھ لیں یہ جو عین پہ پیش نظر آ رہی ہے نا آ رہی ہے نظر اسے بھی زبر کر دیں اور ماضی میں آخری اور کیا ہوتا ہے ماضی میں آخری اور کیا ہوتا ہے تفا تفاؤل سے ماضی کتنا آسان بن گیا اسی باب کے لفظ کو لیا اور ساری حرکتیں اوپر کر دی زبر کر دی تفا تو یہاں ہمیں بتائے گا تفا الا کہ یہ وہ باب ہے جس میں دو زائد حروف ہیں اس میں دو زائد حروف ہیں نمبر ایک تا اور نمبر دو کلمہ ٹھیک ہے تو اب آپ کو چلنا چل رہا کہ ہم نے ان تین بابوں کو ایک گروپ میں کیوں بند کیا تھا کہ اب یہ جو اگلے اف باب ہیں ان میں کچھ اور چیزیں ہیں صحیح ہو گیا تو تفا ماضی بن گیا مزارے بنانا چاہتے ہیں اس کو صرف میں میں yeah. yeah. تین پاپوں کی علامت پیش والی تھی اس کی واپس زبر والی آ گئی اور مزارے میں آخری اور پہ کیا ہوتا ہے پیش اس کو پیش کر دیں یافا الفا یتفا تفاعل اللہ تفاعل تفا تفاعل اللہ ٹھیک ہے جی ساکب تو باب تفاعل کا لفظ ہے توکل سے ماضی مضارے بنانے تو یا توقع لو تو حسن تدبر سے ماضی مزارے بناؤ تدبرا یا تدبرو تکبر سے فروخت تکبرا یا تکبرو امیر تفکر سے تفکرا یا تفکرو سے تمدنا یا کوئی مسئلہ یعنی دیکھیں لفظ آپ کو جب پتہ چل گیا کہ کس باب کا ہے اس کے بعد آپ کو اس کا ماضی مظاہرے بنانا آنا چاہیے آبیا جی تقدس تو قدسا تشکر تشکر یتشکر تعجب تعجب یتعجب تحمل تحمل یتحمل تعلق تحمل یتعلق ماشاءاللہ جی ساکب یہ توقلو تو سے کردان کریں یہ تو کردان کرے جی تو مانا آتے ہیں نا کیا ہوتے ہیں بھروسہ کرنا میں نے توکل کیا کیا بھی ہوگی تو میں نے توکل کیا کرنا ہے اللہ پہ اللہ گھر سے باہر نکلتے کیا پڑھتے جی حسن سے ماضی کریں جی برتی تدبر توما تدبر تننا تدبرو شاباش يتدبرو دبرانی یہ تتا جو ہے نا یہ تتا تنگ کر رہا تھا تو اس لیے ارب کے کچھ کبیلوں نے تتا کو ہٹا دیا تتا دبرنا اتا دبرو نتا دبرو تدبر کے مانا ہوتے ہیں غور و فکر کرنا لفظ پہچان لیں گے یت اب دیکھے ما نون نکالیں یا علامت مزارے پتا چل گئی پیش والی تو ہے نہیں کیا آپ وہ ٹیسٹ کریں باقی آپ کو بس چل رہا ہے تا بھی ہے اور شد بھی ہے تو پکا بابل یتبا رونا وہ غور و فکر کرتے ہیں یتب رون القرآن وہ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں لا یتبا رون وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے اللہ یتبا رون کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ان کے دلوں پہ تالے پڑے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ جی تفکر ماضی گزارے تفکرا یہ تفکرہ تفکر تا تفکر تو مات پتر تو تفکر تی فی خلق واتی ول اردی یہ تو فی خلکس سما واتی وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں جملہ کھیلیا کس کا دوست ہے اللہ زین وہ جو آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالی نے الیل الباب ان لوگوں کا ہے کہ لذینا یا وہ لوگ ہیں جو آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور غور و فکر کر کے ریزلٹ نکالتے ہیں ربنا ربنا اے ہمارے رب ٹھیک ہے یا ربا تھا اے ہمارے رب ما خلکتا ما خلقتا ہاذا یہ نہیں پیدا کیا منصوبات کے لیے اس میں باطلن کو ہم نے فٹ کرنا ہے ترجمہ کر لیں گے آپ لیکن گرامیٹیکلی کیا ہے باطلن اس کو ہم نے پروو کرنا ہے ہاں جی ماں کی خبر کہا جی ماں کی خبر ماں کی خبر میں ایسا ہوتا ہے کہ جملہ اسمیاں پر ماں داخل ہوتا ہے اور مفتا اور خبر ہوتے ہیں تو خلقتہ مفت ہے ترتیبہ رہا ہے نا ہے نہیں ماں کی خبر نو نمبر تین لائے نو منادا مضاف نو وہ تو ربا آ گیا منادا مضاف ٹھیک ہے مفول بھی وہ تو حاضر ہے خلکتا نے پیدا کیا حاضر یہ وجہ بتا رہا ہے اس کے پیدا کرنے کی وجہ بتا رہا ہے باطل کی وجہ سے پیدا کیا نے بہول نہیں ہے ہاں جی محول مطلق ہے ہاں جی اس سے سنا ہے اللہ ہے آگے چلیں محول فی ہے وقت بتا رہا ہے باطل تمیز تمیز ابام تھا کوئی تو نے یہ پیدا نہیں کیا کس لحاظ سے حال تو نے یہ بے مقصد بے کار پیدا نہیں کیا یعنی اس کو بے مقصد حالت میں بے کار حالت میں پیدا نہیں کیا یعنی ہم حال کا جو عام طور پہ کر نہیں سکتے اردو میں حالت کے ساتھ تو اس لیے پھر اس کو بس سمجھنا پڑتا ہے تو ربنا نا ماکھ لگتا حاضہ باطلا سبحانا کا تو تو پاک ہے کوئی کام بے مقصد کرے فکینا بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اللہ تعالیٰ عقل مند کسے کہہ رہے ہو میر وہ لوگ ان کی پہلی کوالٹی پہلے ذکر کی اللہ زینا یس اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو قیامن کھڑے ہوئے ودن اور بیٹھے ہوئے ونوب اور اپنے پہلوں پر یعنی لیٹے ہوئے بھی وہ یہ تفکر اونا فیخل کے اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں کیا کہتے ہیں ربانا ماخ باطلا اے ہمارے رب تھی نے بے مقصد پیدا نہیں کیا سبحانہ کا تو, تو پاک ہے کوئی کام بے مقصد کرے لیکن آخر جملہ جو کہہ رہے ہیں نا فاقینا عذاب النار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اس کا کیا مطلب ہے آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کر رہے ہیں ریزلٹ نکال رہے ہیں بے پیدا نہیں کیا اور پھر کہہ رہے ہیں ہمیں آگ کے عذاب سے بچا چلیں اب میں آپ کو دو منٹ میں سلانے کی کوشش کرتا ہوں انسان جب آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتا ہے آسمان و زمین کی تخلیق کیا ہے سورج چاند ستارے درخت پھل پھول جانور یہی ہے نا انسان جب آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتا ہے تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے یہ تو اسے پتا ہے کہ اللہ نے ہی اسے تخلیق کیا ہے لیکن نتیجہ وہ یہ نکالتا ہے کہ یہ میرے لیے پیدا کیا گیا ہے یہ سب کا کیا کام ہے یہ مجھے سرو کر رہے ہیں سورج کس کے لیے نکلتا ہے صبح میرے لیے اللہ کو سورج چاہیے نہیں نا سورج کی ضرورت مجھے ہے چاند کیوں نکلتا ہے میرے لیے سردی گرمی کس کے لیے آتی ہے میرے لیے یہ جانور کس کے لیے ہیں میرے لیے صحیح تو انسان غور و فکر کر کے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے یہ سب میرے لیے اللہ نے پیدا کیا جب یہ سب میرے لیے پیدا کیا ہے تو ذہن میں سوال اٹھتا ہے پھر مجھے کس لیے پیدا کیا اس ہر چیز کا مقصد ہے میرے لیے تو میری تخلیق کا مقصد کیا ہے تو میری تخلیق کا مقصد کون بتائے گا شائر؟ کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کون بتائے گا تخلیق کا مقصد اللہ ہی بتائے گا لہذا اللہ نے بتایا کہ وما خلقت انسا اللہ اللہ اللہ اللہ میں نے انسانوں جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو ریزلٹ نکلا کہ سب کچھ میرے لیے پیدا کیا اور مجھے پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا حسن آپ نے ایک ڈگری حاصل کی چھ سال محنت کر کے ڈگری حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا اچھی جاب مل آپ کو اچھی جاب نہیں ملی ڈگری کے ساتھ کیا کریں گے اسے فریم کرا کے کر ڈرائنگ روم میں لگائیں گے کیا کریں گے پھینک دیں گے آگ لگا دیں گے آگ آگ لگائیں گے نا پھینکیں گے نہیں آگ لگائیں گے کیوں اس لیے کہ جس مقصد کے لیے اس ڈگری کو حاصل کیا تھا اس نے مقصد پورا نہیں کیا اب میں نے اگر اپنا مقصد پورا نہ کیا جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا تو پھر آگ بنتی ہے نا مجھے بھی آگ میں ڈالا جائے گا اور میں پورا کر نہیں رہا کر بھی نہیں سکتا تو پھر ہاتھ ہی جوڑوں گا یا اللہ مجھے آگ کے حساب سے بچانا دی؟ اللہ قیام فی خلکس سماوت رب بنا ماں خلکتا سبان اکا فاکنا ٹھیک ہے نا تو یہ یہ یہ کہ جب میں کوئی چیز مقصد پورا نہیں کرتی تو اسے آگ لگا دیتا ہوں تو اللہ بھی آگ لگا سکتا ہے اس لیے ہاتھ جوڑتا ہے کہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا اوکے جی کلیئر لیں جی اب ہوا یہ امیر کہ ایک لفظ آپ کے سامنے آیا تنزل آپ نے پہچان لیا کس باب کا لفظ ہے تفاعل کا لفظ ہے رول لیٹرز بتا دیں گے کیا ہے نون ذا لام آپ نے روڈ لیٹرز میں نکال لی ہے اب مجھے بتائیے اس سے ماضی مظاہرے کیا بنے گا تنزلا یا اب آپ نے ڈکشری کھولی اور دیکھا اس کے معنی ہوتا ہے نازل ہونا اس کی معنی ہے نازل ہونا اچھا جی آپ نے ماضی سے گردان کی تنزلہ کی کیا بنی تنزلہ تنزلو تا تنزل تنزلتا تنزلتی تنزلتما تنزل تنزلتو تنزلنا یتنزلو یتنزلانی یتنزلونا تتا نز تتا نز یت نزل تزلینا تو دیکھے اللہ تعالیٰ نے ہا میم سجدہ میں فرمایا کہ ان, قالو ربون اللہ ان پر فرشتے اترتے ہیں ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تتا نزل تتا نزل اب یہ جو تتا تھا نا تتا عرب کے بعض قبائل تتا میں سے نا وہ ایک تا کو نکال دیتے تھے اس تا میں سے اگر پہلی تا کو نکال نکالوں تو کیا بچے گا تنزل لہذا اللہ تعالی قدر فرمایا للت القدر خیر من الفی شہر تو لفظ ایک ہی ہے فرق صرف یہ ہے کہ ایک کی تا نکلی ہوئی ہے اور ایک اوریجنل استعمال ہوا اوکے okay, جی کلیئر ہو گیا کریں ہاں جی سیکھا کون سا جب آگے مرفو آ گیا تو پکا چوتھا ملائکہ جمع ہے نا ٹھیک ہے نا جمع کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو مونس استعمال ہوگا ٹھیک یعنی جمع مکسر کو عام طور پہ عرب واحد محنصی ٹریٹ کرتا ہے کلیئر ہو گیا جی آپ نے ایک لفظ آپ نے مجھے بتانا ہے یہ کس باب کا لفظ ہے ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی کس کا لفظ ہے تف عیل आपने آپ نے ایک لفظ دیکھا کس باب کا لفظ ہے جی آل آپ نے ایک لفظ دیکھا الم کس کا لفظ ہے معاویہ آپ نے ایک لفظ دیکھا علم کس باب کا لفظ ہے یعنی ماشاء اللہ آپ کا سوچنا بتا رہا ہے کہ آپ نے اسے بھی مزید فی اباب میں ڈالنے کی کوشش کی لیکن یہ کہیں ڈلا نہیں نہ یہ فال میں ڈال یہ تفیل میں ڈلا نہ یہ مفالا میں ڈلا نہ یہ تفاول میں ڈلا نہیں ڈلا مزید بھی باب میں تو سمپل بات ہے یہ سلاسی مجرت کا مستر ہے ٹھیک ہے نا سلاسی مجرد یہ استعمال ہوتا ہے سے اب میں اگر آپ سے کہوں جی سین سے این لامیم روڈ لیٹرز کو استعمال کرتے ہیں ماضی مظاہرے بنائے بنا لیں گے کیا ہوگا علیما یعلم ڈکشنری میں لکھا ہوگا علیما علم اس کے معنی ہے جاننا علیما یالم جی علیما یالم اس کے معنی ہے جاننا جاننا کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو نو اچھا جی تعلیم تفیل این لامیم روڈ لیٹرز ماضی مظاہرے بنا لیں گے بنائے تفیل سے تفیل سے برائے ماضی مزارے علما علما علامہ تعلیم اس کے معنی ہے سکھانا سکھانا, سکھانا انگریزی میں کیا کہتے ہیں ٹو ٹیچ حسن اعلام باب فال سے نا رول وہی میں ایسے ہی ہے نا اس سے ماضی مزارے بنا لیں گے بنائے علما لمو اے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو بتانا کسی کو بتانا انگلش میں کہیں گے ٹو انفارم معاویہ تم باب تفاول کا لفظ ہے اسے ماضی مزار بنا لیں گے کیا بنے گا تا اللہ یا اب اس کے معنی ڈکشنری بتائے گی اس کے معنی ہے سیکھنا سیکھنا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو لرن اب دیکھیں این لام میم تین روڈ لیٹرز ہیں میم ہی روڈ لیٹرز ہیں نا سلاسی مجرد میں ٹو نو مانا مزید فی باب افعال میں ٹو انفارم تفعیل میں ٹو ٹیچ تفاعل میں ٹو لرن اوکے اچھا اب دو تین جملے لکھوں ٹرانسلیٹ کر لیں گے ماشاءاللہ بتائیے جی ماضی ہے کہ ہے اور کس باب کا, کا؟, کا ماضی ہے ماضی ہے کس کا تفاؤل کا شاباش تفاول کا ماضی ہے ٹھیک ہے ماضی ہے تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن فرسٹ پرسن تھرڈ پرسن مذکر مونس مذکر واحد مسن جمع واحد یعنی پہلا سیکھا ہے ترجمہ کیا ہوگا اس نے سیکھا تو متعدی فیل ہے بتا رہا ہے ٹھیک ہے اس کا مفول آگے آ سکتا ہے فائل کون ہے اس کا اس کے اندر ایکسیلینٹ قرآن مفول آ گیا اس نے قرآن کو سیکھا اس نے سیکھا قرآن کو یعنی فیل فائل اور مفول اچھا لفظ پہچانیں گے اللہ ماضی گزارے ماضی کس باب کا توفیل کا تھرڈ سیکنڈ فرسٹ تھرڈ مذکر مونس مذکر واحد مسن جمع واحد فائل کون ہے اس کے اندر ہے ترجمہ اس نے سکھایا نیا آ گیا ہے اس کا مطلب ہے اس کا مفول آ سکتا ہے ٹھیک ہے فیل پلس فائل اللہ قرآن کے لیے کون سے زمین لا سکتا ہوں مفول آ گیا اس نے اس کو سکھایا تعلم علام القرآن اللہ ہرآ سیکھا اور اس کو سکھایا یہی محمود اچھا جملہ فیلیا ہے نا جملہ ہے نا کس کا دوست بنتا ہے موصول کا اچھا موصول اس کے لیے میں اللہ لے کے ہوں اللہ تعلم قرآن و علامہ جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا اللہ زی اس میں موصول کی جگہ نا من بھی استعمال ہو سکتا ہے اس میں موصول کے طور پہ اوکے جی اللہ مال قرآن ہوں موصول اور سلا مل کے کچھ بنیں گے نا جملے میں اس سے پہلے میں لا رہا ہوں خیرم خیر کیا ہے مرکب اضافی کیسے پہچانا اسم کے ساتھ اٹے زمیر پکا مرکب اضافی خیر مرکب اضافی مرکب اضافی کیا کیا بن سکتا ہے مفتا بن سکتا ہے بن سکتا ہے ٹھیک ہے مفتا بنا لے سے مرفوع ہے نا تو خیرو کم تم بہترین تم بہترین کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تم بہترین وہ ہے الزی تعلم قرآن و اللہ ہو جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا اب میں نے کہا لذیذ کی جگہ ہم من بھی لگا سکتے ہیں تو اگر کی جگہ میں من لگا دوں تو خیرکم من تم القرآن و رواہ بخاری ان عثمان ٹھیک ہے عثمان راوی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تالمل قرآن و علامہ تم میں بہترین وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور اس کو سکھایا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا بورڈ پہ احادیث قرآن کے آیات لکھی جائیں گی آپ گرامیٹیکلی انال کریں گے تو آج پہلی حدیث نہیں آئی اس سے پہلے کئی حدیث کر چکے ہیں پہلے بہت ساری آیات کر چکے ہیں سٹارٹ ہم نے لیا تھا لحوے سے اور آج اللہ کی توفیق سے اس قابل ہے کہ ہم نبی کے فرامین کو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو مزید جو ہے بڑھائے قرآن کا شوق قرآن کی محبت ہمارے اندر پیدا کرے تو الحمدللہ جی آج ہم نے باب تفاول مزید فی الحب کا ایک نیا باب مکمل کر لیا ان شاء اگلے لیکچر میں اگلے باپ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحک اللہ ارشد